الحمد اللہ یہ کہ وہ اپنے مہمانی وقتی اللہ فاکہ میں اپنے والدہ وقتی ہے اللہ فاکہ پردت ہی بسپ نہیں آگدی پرددے ماں ماں اینا سکرن یہ کہ وہ مہمانی کیا ہوگی ہے ملک ست دیورہ جانے اللہ فاکہ میں مجد نہیں آگدی پرددے ماں اینا سکرن یہ قلم کو وہ دیا قلم خاص کی تاریخ مدد تو اتا نہیں کرتا۔ علامہ محمد کی کتاب ماں کو دیوانہ کو من کی مشترک تھا۔ مشترک تھا کہ نہ کو دو دم کے لفظی دا سیکیری دا تاني دا کی توئی کی دا کی دا کر چا ہندا اللہ پاک خوش تو ہوش والا کی داب مخیے ایٹوٹی دیوائی کی دیوائی والے کے ساتھ کی دیجیے جیسے استعمال ہوئی लगभग यूं सवाल जो थे चौबदर की पुकार ना इनन ने दैतावर कहता है देव चौबदर के तदावे तो कोई दैता पुदा ودری انت ذات نے حدیث کی تدریج کی وہ تو بندہ یا اللہ کا اتنا بیان ہے کہ اللہ ماہ رحمت کی لاکی بہت نہ خلق خدا دو رو رو کو معنی کیا وقت کے بنتے چلے جاے وقت تو ہمستروں طریق سے پتہ چلتا ہوا نو الحمد طریق سیدھا پڑے ہے اندازہ پارا دی تیسوں تم تیار دنیا کی سعادت ہو سَتَوَدَن بڑی کوئی بات نہیں دنیا کی سعادت تمہارا آسادہ ہے پتہ نہیں متنا دیر ہو کر کبھی بدی پتہ نہیں پتہ نہیں کہ تین سایہ پر وقت تنگ ہو افضل <سؤال> کون ہے ان امبیہ ثم ہنس رو پر ہنس کو نو صاف پڑی جی اللہ مسلم <سؤال> سولہ تبت تکلیف کے بدار کے انسان اللہ کا مُل <سؤال> بات بڑھ اللہ تکلیف مافیف سرا کر <Douganies> <S -rovän> <Spread NBA> بنک مارکیو کیسل عبادت کا روزہ عبادت کا بلکہ نام پر نام میں کبوومنے پر قدرنہ پر دیدار دیکھا بری عبادت کی قبر میں پڑایا ہوا یہ سجدہ عبادت 150 यदि दुत्तना का वर्ष ददृति तो ओपन फो के तरह मिला देता तो सकते और तेरे के साथ तक तो ना नाम मिले के मासर दिन मिला बलचा कर दिन मिला गाज के देर या तो दी तो वे કોઈ ફર્નિચરનો દેખો ઓ તોણા કે મંગળ પૂજા જગર ખાઓ તો કોવાં સ માંગળો આ પવંત દ્વોપ વડે કોવાલી इजाજત ન દોતો એટલે જો કોર્ટી મે ઘર સ પિતરા બતા રલ રવડે ઓતંદીઓ બીમારી ને ગુરુપા તો ઓનન કે કુદે માનો બહત બળ તો કરી કે દેજા સબાર فرورتگار بازان سر طریق چیر تک پسر ای آت کنا کنو منخواست اتائی بزرکو و ای آت کنو او خاص کانا اندازم لہا بردکون تک آنید وقت مقرونت ہے یو اندید چا ازباب جواتی یو اندید چا ازباب پٹی کلکوٹا لو اندید چا ازباب پٹی لکھولات مرقول ورام مرقول سباب صحیح لیکن بکتی ہو کر بکتی اللہ تک کیا بن جاتا ہے اللہ, اللہ اولا تو پوپھروں والا پوکھرو والا یہ قول کی حیثیت ہے حضرت برابر کہ اسباب بھی جو اے دی کا سبب کا ہم اثبات کروا اسی اور نام پہ اثبات کروا۔ وہ ذکر ہے اسباب پر تی دیبہ امام ابن فضل علی اللہ کا یہ بچاتا ہے۔ حضرت محمد جی اشارہ دیا کران میں پورا ہر اللہ کا قول دوران کرے کہ تی چپن تصنمو پر بھی یہ عدم اللہ کا انسان اللہ نے زیادہ مختلف کے لفظوں یونیو ورتلو نوکی بے بدل کوبمری کی بیورتھی میں مت نہ دن دے بولتے او قسمتہ الفاظ کی یوں رپورٹوں کی برطرفی کی تھی بھوم اور رپورٹوں کی بڑے رپورٹ دی دی رپورٹ کے او الفاظ تقسیمہ ہی منجات تک سنا۔ علامہ دماغ کی درجہ خبر پوری کنٹرول کرنا۔ پورے دوغان اس پر ساری دی مطلب پردا دے کہ پورا تاگا اور استے و چنجنے میں بھی کے باوجود چڑے واسک وندے پر کوڈی روانہ کر۔ کلا کو منہ دو جانے ثوابوں ملتے کو کا کلا تخبل دو جانوں صدای مدغلی دی ولدی جزوی کے منظورہ ضعی تو اور ختم۔ تاکہ جو 30 کے چھند میں روح دی لبد کی نیو نیت را دو میدان سیکل کو رے اور کے اگر نیو نیت تو محودہ ہے کہ دے